اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے پس تم ان سے ڈرو اب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فَقَالَ أَبُو بِنِعْمَتٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ, فضل عَظِيمٍ پھر وہ اللہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اِنَّمَا يُخَوِّفُ فَلَا ان اول مؤمنین یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذاب عَظِيمٌ اور اے نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نؤملي لهم خير لانفسهم انما نؤملي لهم يزدادوا اثما ولهم عذاب مهين اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر سغرا کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معوضے دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرقین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں بعض روایت کے روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید عزم و ولولہ سے سر شار ہو گئے سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ محدسین کا مسلک ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد و توکل ہے اس لیے حدیث میں بھی حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے بحوالے فتح القدیر پھر نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر سغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا بہوال ابن کثیر پھر یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں پھر یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر ہوں گا جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا علیہ <الیس> صلی اللہ کیف <بیکا فن عبده> کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے مزید ملاحظہ ہوں کہ <كتب> <لأغلبن أنا> <رسولي> پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اس لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں پھر اس میں اللہ کے قانون امحال مطلب مہلت دینے کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوشحالی سے فتحات سے اور مال و اولاد سے نوازتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیوی نعمتیں فضل الہی نہیں محلت الہی ہے جس سے ان کے کفر و فسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے بالآخر وہ جہنم کی جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے مثلاً انما به وبنین نسارع لهم کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالی اس کے بعد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى يميز الخبیث من الطیب وما کان اللہ یطنیعکم علی الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علائدہ کر دے اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ميراث السماوات والأرض بما تعملون اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بہل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن اسی کے انہیں توق پہنائے جائیں گے اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس لیے اللہ تعالیٰ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے جس طرح عہد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ازمایا جس سے ان کے ایمان صبر وصوات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر وباتین کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس پر کہ جس سے تم تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر وباتین کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص پھر ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں پر مطلع فرماتا ہے جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے منافقین کی منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے جس طرح کے سورہ توبہ کی آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کی باتوں کا پتہ ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے اس وہی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں اس اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے الغیب مطلب اللہ تعالی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا مگر جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائز رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے نہ کہ ما کان و ما یکون مطلب جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے کا علم جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کچھ لوگ اپنے علم معصومین کے لیے باور کراتے ہیں پھر اس میں اس بخیل کا حال بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا حتیٰ کہ اس میں حتی کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ سانپ اس کی اس کی پانچیں کپڑے پکڑے گا اس کے وہ صاف اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں ما تیرا مال ہوں میں ما تیرا خزانہ ہوں من اتاہ اللہ من اتاہ اللہ مالا فلم يؤدی زكاته مثل له ماله شجاعا اقرا له زبيبتا يطوقه يوم القيامه الحديث بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پینسٹھ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد سمع اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں یقینا ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے اور جو وہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو کم ولِد یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين <تصفيق> یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے اہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ موجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو بل بکی تہ بل منیر اے نبی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کلی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے کل <سطفح> نفس ذائقت الموت و انما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور <سطفح> ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے ہی کیا سامان ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جب اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا قرید اللہ کردان حسین کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو یہود نے کہا اے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بہوالے ابن کثیر پھر یعنی مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور اسی طرح ان کے اسلاف کا انبیاء علیہ اللہۃ والسلام کو نہ حق نہ حق قتل کرنا ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے پھر اس میں یہود کی ایک اور بات کی تقزیب کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئی اور قربانی و صدقات کو جلا ڈالے مطلب یہ تھا کہ اے محمد آپ کے ذریعے سے اس معجوزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا اس لیے بحکم الہی آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکزیب ہی کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں کیوں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لے کر آئے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہودیوں کی ان کٹ حجتیوں سے بد دل نہ ہوں ایسا معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے پھر اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تیسرا کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا چوتھا یہ کہ زندگی کی یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نا مراد ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لہ تبولون فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذين اشرکوا اذًا كثيرا تصویر البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں لا تحسبن وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْزَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے آپ یہ نہ سمجھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے ان کے لئے دردناک عذاب ہے ولی الہ ملک اس سے میں کل قدیر اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں گزر چکا ہے اس عیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث ابن خزرج میں تشریف لے گئے راستے میں ایک مجلس میں مسلمان مشرقین یہود اور عبداللہ ابن ابئی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے آپ وہاں آئے اور سلام کہا آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی ابن البعین نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبد اللہ ابن البعین نے گستاخانہ کلمات بھی کہے وہاں بعض مسلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے آپ نے ان سب کو خاموش کرایا پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی واقعہ سنایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ ابن یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بو زائنات کا مظہر ہیں اس لیے آپ درگزر ہی سے کام لیں بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر 4566 پھر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے تعان و تشنی کرتے رہتے ہیں اسی طرح مشرقین عرب کا حال تھا علاوہ از اے مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ اللہ ابنوبئی بھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنے اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا جس کا اسے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیے میں ہی بیان کی گئی ہے ان حالات میں مسلمانوں کو آفو و درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوا کہ دایان حق کا اذیتوں اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے نا گریز مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ استعانت باللہ اور رجوع اللہ کے سوا کچھ نہیں بحوالِ ابن کثیر پھر اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا یہ گویا اہل علم کو تلقین و تبی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے اور دنیاوی اغراض و مفادات کے خاطر اور دنیاوی اغراض و مفادات کے خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی کماف الحدیث سنان نبی سنن سبی داود حدیث نمبر 3658 و جامع اترمنی حدیث نمبر 2649 ہزار مسند احمد دوسری جلد حدیث نمبر 305 اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہی بیماری عام ہے آدن اللّہ آیت کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے غلط رہنمائی کر کے اور آیاتِ الٰہی میں معنوی تحریف و تلویز کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انہیں داد دی جائے قاتلہم اللہ اللہ علفکون